اشال ثواب کے سلسلے میں میرے سوال یہ تھا کہ عام مسلمانوں کی اولیاء اکرام سے ہٹ کر عام مسلمانوں کی ساتھیت سو چہلم اور ختم کے کھانے فقیروں کے التبا عام لوگ بھی کھا سکتے ہیں یا عام لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے السلام علیکم ثواب کا کھانا تو مہمانوں کے لیے بھی جائز ہے اور غربا کے لیے بھی جائز ہے ان لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے کہ جو غنی ہیں اور مہمان بھی نہیں ہیں رہتے بھی وہیں ہیں تو ان کو اپنے گھروں سے کھانا کھانا چاہیے چونکہ یہ صدقہ ہے تو واقفہ تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ غربا کا حق ہے تو اگر چاہیے تو یعنی چاہیے یہ کہ اس سے آدمی بچے جو غنی ہے غریب آدمی جو ہے وہ کھائے تو مہمان جو دور سے مسافر ہے وہ بھی کھا سکتا ہے اظنیا کو ایسے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کو اپنے گھروں سے کھانا کھانے چاہیے جائیں دعا مانگیں قرآن پڑھیں اور کھانا کھائے بغیر واپس آ جائیں جی منیر قریشی بھائی اسلام علیکم و